اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قامت پر اعمان لاتے اور نماز کام کرتے ہیں اور ذکو دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ناؤ ڈرتے تو قرب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہیں